بس اللہ صحمۃ اللہ علی محمد, محمد السلام علیکم ورحمت اللہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سون البرشہ صحمۃ باقی تمام صابن خرا سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درس نمبر 703 اور لیک تین اب لکھ تین ہے شریف کی شروع سے تک کے درست کی تعداد ہے اور 345 جو ہے اورج فتح کی اور رات فتیہ میں ہم لوگ جو ہے آسما حسنہ میں ہیں آسماء حسنیہ میں یس نمبر 22 اور تیئیس یا قابض یا باشت و قرآن پاک میں اس عیسن سے اس مقدس جو قرآن پاک میں کیسے ذکر ہوا ہے یا آسمہ قرآن پاک میں آیا ہے، نہیں آیا کس صورت میں آیا اس سلسلے میں ایک درس کل کے درس میں آپ لوگوں کو دیا تھا ایک دو آیت کی وہاں توجہ دی تھی اور ایک آیت کی اور آج جو ہے آیت نمبر دو <تصفح> عن سے جو آئے نمبر دو آپ لوگوں کی خدمت میں رض کراؤں وہ یہ ہے کہ اللہ یبس رزق رسقا میں شا من باد وہ و درو یہ سلح کشش آئے نمبر بیاسی ہے تو یہ بھی جو ہے اس میں آدمی بھی جو ہے لفظ یفستو اور یقدرو آیا ہے وہ اس کا حجمہ یہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کا چاہیں رضو فراوان کر دیں اور جس کا چاہیں محدود کر دیں ہاں جی کا معنی ہے تنگ کرنا محدود کرنا اور یک درو کا معنی ہے تنگ کرنا محدود کرنا اس میں لفظ یکفس تو وہی آیا ہے بات چیت لیکن یک درو یک کی جگہ پر اس میں یک آیا ہے مانا دونوں کا تنگ کرنا محدود کرنے کے معنی تو انسانوں کو کس قدر رزق چاہیے ہاں جی اس کی مسئلاتیں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جیسا کہ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئے نمبر تین ہے ولو بسط اللہ اور رزق اللہ باد لغا و فلا رض یہ سورہ شعرا آئے نمبر ستائیس ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں ولو بسط اللہ اللہ چونکہ جانتے ہیں بھئی کس کو رزق دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے کس کو کتنا دینا ہے زیادہ دے دوں بہتر ہے بن جائے کہ گی ہمیں کم دے دوں بہتر ہے اللہ اپنے مومن بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کے ہر لحاظ سے اس کی بلائی اللہ سوچ رکھتا ہے جو اس کی حق میں دنیا اور آخرت دونوں میں بلائی ہے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں اس لیے علامہ بسط و بسۃ اللہ اور اس کا اگر اللہ تعالیٰ اپنے کے کو رزق میں بہت زیادہ ورسہ دے دیں اللہ بغو بھی لا تو انسان جو ہے وہ زمین میں وہ بغاوت کرنے لگ جائیں گے اللہ کے احکامات کی سرکشی کرنے لگ جائیں گے اور وہ زمین پر وہ فصل پھنانے لگ جائیں گے تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رزق کی فراوانی کر دیں تو وہ زمین میں جو ہے سرکشی کرنے لگیں گے ہاں یعنی اللہ خود فرما اللہ انسانوں کو خوب جانتے ہیں انسانوں کی مزاج سے ان کی فطرت سے اللہ خوب آگاہ ہے لہٰذا وہ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم زمین پر جو ہے اگر ہم بندوں کے لیے رزق میں بہت زیادہ وسعت دے دیں تو, تو یہ ضرور لام تاخیر اللہ باغ و تو وہ زمین میں ضرور سرکشی کرنے لگیں گے تو اس بات پر ذرا غور کریں تو یہ حقیقت جو ہے جی واضح ہو جاتے ہیں ہمارے لیے واضح ہو جائے گی کہ اگر انسانی زندگی میں اگر غور کریں انسانی زندگی میں کسی قسم کی تنگی پریشانی رن غم نہ ہو ہر طرف خوشحالی ہو جائے خوشحالی ہی خوشحالی ہو جائے اور بے فکری پھیلی ہو اور ہر طرح کی تکالیف اور بیماریاں یکسر ناپید ہو جائیں تو انسان یقیناً سرکشی بغاوت غفلت اور کساوت کے راہوں پر چڑھنے نکلیں گے پھر اللہ یاد نہیں آتا ہے انسان کو ہاں انسان زیادہ تر جو ہے اللہ تعالیٰ تنگی میں یاد کرتے ہیں بیماریوں میں یاد کریں مشکلات میں یاد کرتے ہیں لیکن اگر ہر طرح سے انسان کو آسائش سے آسائش ہو ہاں کوئی نہ کوئی مالی تکلیف ہے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی پریشانی ہے کچھ بھی نہ ہو ہر طرف سے آسودہ خاطر ہو تو یقیناً انسان جو ہے تو انسان یقیناً سرکشی بغاوت غفلت اور کساوت کے راہوں پر چل نکلیں گے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زندگی میں پیش آنے والی پریشانیاں بھی انسان کو جو مختلف پریشانیاں پیش آتی ہیں اللہ کی طرف سے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے بندے کے حامی ان میں ضرور حکمت ہے چنانچہ اللہ کے حایت نمبر چھے اور ساتھ نہ کل نال انسان اللہ اللہ فرماتے کلّہ یعنی وہ ایک بے تحقیق بلا شک شبہ کل اس سے پہلے سابقہ کچھ مطالب ان کے بارے میں ایسا نہیں ہے مطلب یہ ایسا نہیں ہے یوں نہیں ہے بلکہ بلا شک شبہ انسان ضرور سرکشی کرتا ان انسان اللہت انسان ضرور تغیانی کرتا ہے سرکشی کرتا اللہ کے احکامات نا فرمانی کرے گا کب ان انرا حستا <coughs> جب وہ آپ کو بے نیاز دیکھتے ہیں کسی کا محتاج نہیں کسی چیز میں کسی کا محتاج نہیں ایسا دیکھیں گے تو انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اللہ کو انسان کی فطرت سے اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے یہاں اور فطرت کو اللہ سے آدمی بین فرمائے تو بے تحقیق بلا شبہ انسان جو جب خود کو ہر کسی سے بے نیاز نظر آتا ہے تو وہ ضرور سرکشی کرنے لگتا ہے انسان یہ انسان کی فطرت میں انسان کی طبیعت میں ہے اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ انسانوں کو کس حل حال میں رکھنا ہے کس حال میں رکھنا ان کے حق میں بہتر ہے اللہ کے چیز کا پتہ ہے اور کس کو مال دینا ہے اور کس سے لینا ہے کس کو عہدہ و طاقت دینا ہے اور کس سے چھیننا ہے کس کو صحت مند رکھنا ہے اور کس کو بیمار کس کو مالک بنانا ہے اور کس کو غلام خادم کس کو بادشاہ اور کس کو رعایا یہ تمام عمور اللہ القابض الباشط اپنے حکمت کے مطابق انجام دیتے ہیں اللہ اپنے حکمت کے مطابق یہ تمام امور انجام دیتے ہیں اور جو بندے کے حق میں جو حسن اللہ اپنے مومن بندوں کا خاص خیال ہاں رکھتا ہے جو مومن بندے کے حق میں جو بہتر ہے وہی اللہ تعالی انجام دیتے ہیں اس کے میں تو حکمت کے مطابق انجام دیتے ہیں اور اس سے بہتر نظام ممکن ہی نہیں ہے اللہ جو بندوں کے لیے نظام مزہ فرماتا ہے بندے کے حق اللہ جو بھی فیصلہ فرماتا ہے اور جو بھی اس کے حق میں حکمت اختیار کرتا ہے اس سے بہتر نظام ممکن نہیں ہے بندے کے لیے اس الباس جل جلال انہیں جہاں بس یعنی فراوانی رکھی ہے تو وہاں اسی میں بلائی ہے جہاں جس کے لیے جس علاقے کے لیے جن لوگوں کے لیے ہاں فراوانی وہاں اس میں بلائی ہے اور ہاں جی اور جہاں جو ہے اس نے جہاں قبض تنگی رکھی ہے ہاں جی وہاں قبض ہی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد بھرپا کر دیتے ہاں آن لیکن اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں جی خود کو سب سے بہترین متبر ہے اس کائنات کا ہاں بندوں کے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں تو بندوں کا جو سب سے زیادہ خیر خواہ بندوں سے محبت کرنے والا بندوں کے حق میں رعوف اور رحیم بہت زیادہ شفقت مہربانی فرمانے والا رحم کرنے والا اللہ ہے کہ ذات اقدس ہے لہذا وہ ضرور بندوں کے مسالے کو دے کر ہاں کس کو رنگ میں وسعت دینا ہے کس کو کم کرنا ہے کس کو درمیانے رکھنا ہے اسے حساب اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں انجام دیتا ہے یہ والا بسۃ اللہ اور اس کا لا باغاؤ پھیلا جے لان فرما اگر انسان کے نریز میں بہت زیادہ کچھ شادی ضرور و زمین میں بغاوت کرتا فساد پھیلاتا ہے توانی یعنی کرتا سرکشی کرتا ہے ولاقن یو نا لیکن اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے بقدر قدر اماء یہ سورہ شعراء کے عدم ستائے سے جو پہلے ہوں گے بے قدر اماء شاعر ہاں جتنا جو ہے وہ چاہیں اس حساب سے اللہ جو ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بن جائیں وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے اس اللہ فرمایا کہ ہاں سورہ صور شرح کے عالم ہے کسی اشاعت میں ارشد فرمایا گیا کہ اگر دنیا کے ہر فرد پر ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نعمت کے فروانی کر دی جاتی تو انسان کا تو انسان کا ایک دوسرے کے خلاف سرکشی و فساد حد سے بڑھ جاتا ہاں جی حد سے بڑھ جاتا اس لیے کہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے نہ کوئی کسی کا جو ہے محتاج ہوتا اور نہ کوئی کسی سے دبتا اور ویسے بھی جتنی دولت بڑھتی ہے اتنا ہی ہرس و حوث میں بھی اضافہ ہوتا ہے جانوں میں اس کی فطرت ہے بس اس کا لازمی نظر یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی عملہ پر قبضہ جمانے کے لیے زور و زبردست زور و زبردستی کا استعمال عام ہو جاتا لڑائی جھگڑے سرکشی اور دوسری بدعمالیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرد کو ہر قسم کا رزک اور ہر قسم کے نعمت دینے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنے بندوں پر اس طرح تقسیم کیا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے کوئی صحت و قوت میں دوسرے سے بڑا ہوا ہے کوئی حسن و جمال سے مالا مال ہے کسی کے پاس علم و حکمت کی دولت دوسروں سے زیادہ ہے غرض ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے ہاں جی کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے ہاں ہر کوئی جو کسی نہ کسی چیز کے لیے بے نیاز مطلب کوئی بھی نہیں ہے کسی نہ کسی چیز کے لیے وہ دوسروں کا محتاج ہے ہر شخص کسی نہ کسی چیز کے لیے دوسروں کا محتاج ہے اور اسی باہمی احتیاج پر تمدن کی عمارت کھڑی ہے دنیا کے جو ہے تمدن کے امارت دنیا کے دنیا آباد ہوتا جاتا ہے اسی احتیاط کی بنیاد پر ہر ایک دوسرے کا محتاج ہے ہر ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتا ہے لیکن اس کو اس کی ضرورت ہے ہاں جی ولاکن یون حل فرمۂ ولاقین یونظلم قدرِما شاع کا مطلب یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جس طرح وہ چاہیں ہاں نازل کا تحقیق مخصوص اندازے کے مطابق مقدار کے مطابق تعداد کے مطابق حدود کے مطابق جو وہ چاہیں اس کے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی نعمتیں ایک خاص اندازے سے دنیا کے لوگوں پر نازل کی ہیں اور آگے جو ہے اللہ نے فرمایا ان نہ خبیرم بعد بصیر یہ بھی فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بدنوں کے تمام احوال کے بارے میں خوب باخبر بھی ہیں خبیر بھی ہیں بصیر بھی دیکھ پھرا ہوتا ہے بینا بھی ہیں بلاشبہ وہ اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا ہاں جی اللہ نے یہ فرما کر اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کس شخص کے لیے کون سی نعمت مناسب ہے اور کون سی نقصان دہ ہے یہ تو جہاد جو ہے کتاب خصوصیت اسماع الحسنہ سے میں ناولوں کو نقل کیا ہے بہت ہی خوبصورت مطالف ہے آزاد میں ان میں اگر ہم غور فکر کریں تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو بھی رفتار فرماتا ہے اسی میں جو انسان کے لیے بلائی ہے اسی میں انسان کے لیے خیر ہے اور باقی تو جات ان جو ہم دوسرے درس میں دیں گے انشاءاللہ